محمد لوں و مسلوم و مسلم ام آباد ضلع ب تاثیلی عمارا مدرسین مقررین خطبہ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج تاریخ انیس دسمبر سولہ جمع دیوسانی مرکز فرید آباد مانگا منڈی ضلع لاہور میں اس اجلاس پر آپ کو جمع کرنے کا مقصد چند کمزوریوں کا ازارہ ہے ضرورت محسوس کی کہ اپنے دوستوں کو ان کمزوریوں کے ساتھ چھوڑنے میں نقصان ہے لہذا دور کرنے کی کوشش کی جائے سب سے پہلا مسئلہ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حس نیت حسینیت اور یزیدیت پر کلام ایک لفظ کا اپنا اضافہ دیکھا حسنیت اس کا فائدہ آپ خود سامنے دیکھ لیں گے میں نے اپنے کچھ ساتھیوں میں کچھ کمزوری محسوس کی بیانات اور خطابات میں جس کمزوری سے جو ہمارا ایک علمی نام ہے دینی ایک نام ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنا ہے کچھ حضرات ہماری ترجمانی کرتے ہیں تو وہ ترجمانی میں ناکام ہوتے ہیں میری ترجمانی جو میں نے جو مسائل بیان کیے اس میں ابھی تک میں نے اپنا کوئی نائب نہیں دیکھا کہ وہ ترجمانی کا حق ادا کر سکتا ہو کیوں میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے ابھی تک ہماری کتابوں کو نہیں دیکھا پورا پھر ہم سے رابطہ ہم سے قریب ہو کر حوالہ جات کو یہ تمام علمی باتوں کو سمجھنا یہ بہت بڑا مسئلہ لیکن اس میں ہم نے کسی اپنے ساتھی سے کوئی مثبت قدم نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اور غلط کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے دوران خطاب تو عام مولویوں کے طریقے پر نہ چلیں مولویوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ سامنے پیش ہو گیا تو چاہے آتا ہے یا نہیں آتا سمجھ ہے یا نہیں ہر صورت میں لب کشائی منہ اور اپنی تحقیق ضرور پیش کرنی ہے چاہے وہ روڑی کا ڈھیر ہو یہ مولوی کا کام ہے لا ادری نسف علماء بزرگوں نے لکھا ہے اگر جواب نہیں آتا تو صاف کہہ دینا مجھے پتا نہیں یہ آدھا علم ہے یہ قول صحابہ تابعین تبہ تابعین سلف سے مربی عجیب بات نس فلم نس فلم کیوں ہے کہ ظاہر بات ہے شریعت نے, علم نے آپ کو یہی سکھانا ہے جو آتا ہے بیان کرو جو نہیں آتا چھوڑ دو تو آز علم ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ علمی ترقی جو ہے نا ہمارے مقررین میں ہمارے جو عوامی رابطے میں ہے مقرر عوامی رابطے میں ہوتا ہے مرکز اور عوام ان کے درمیان رابطہ مقرر کا ہوتا ہے تو جو مقررین ان میں کوئی طریقہ سوچا جائے کہ ان کی علمی ترقی ہو وہ جو کمزوریاں اندر ہیں وہ دور ہونی چاہیے میں نے چالیس سال وقت گزارا ابتدا کشتی بالکل لا ادریسا بندہ تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا کوئی پتہ نہیں تھا کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کھچے بھی مارتے رہے کھچوں کا مطلب ہے کہ علم نہیں ہوتا تھا تو جس طرح مشہور باتیں چل رہی ہیں جو سنی سنائی یا جو بھی پڑھ لیا بس اس کو بیان کر دیا ایستا ایستا ایسا لیکن میں نے کسب نہیں چھوڑا محنت نہیں چھوڑی اس کی برکت کہ آج کافی حد تک بندہ ناچیر صحیح اور مثبت دینی اور مذہبی باتوں تک پہنچ چکا ہے اور جو غلط بات ہے اس پر مطلع ہو جاتا ہے لہذا اس کو اپنی توہین نہ سمجھنا انسان قبر سے, گود سے لے کر تک وہ علم حاصل کرتا ہے کشمیر میں کہتا ہوں اب بھی ایسے ایسے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ میرے شاگرد اس میں جو ہے وہ صحیح جواب رکھتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا غفلت ہوتی ہے یا ادم توجہ یا کوشش سمجھ نہیں آ رہی یہ تو نہیں ہے کہ توجہ کروں تو نہیں آئے گا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنا ان کو دور کرنا یہ مسلمان بندے پر ضروری ہے سمجھ نہیں آ رہی میں سب کو یہ تنبیہ کرتا ہوں جھوٹ سے پرہیز کریں تو یونی بلکہ سچائی نجات دیتی ہے جھوٹ ہلاک ہے اگر آپ کو ہم نے بلایا یا کسی نے بھی آپ کو کسی کے پاس جانا ہے خطاب کے لیے کسی مقصد کے لیے صحیح بات کر جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھول جائے گا تو ضلعت ہوگی صاف دو نہیں آ سکتے سمجھ نہیں آ رہی اب پہلی چیز پہلا مسئلہ سات مسائل میں جن پر ہم نے کلام کرنا ہے مشاورت کرنی وہ ہے حسنیت یہ زیتی میں نے کبھی موضوع بیان کیا حسینیت یزیدیت یہودیت کا تعارف وہ ابتدائی دور کا ہے اس میں میں نے جو سنا تھا یا سرسری پڑھا تھا سر اس کو پیش نظر رکھ کر وہ موضوع ہو گئے یہودیت کا تعارف جو ہے نا اس میں تو ہم کامیاب ہیں شروع سے کیوں یہودیت کا وہ ہماری تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے وہ حضرت صاحب حضرت کبیر کی جو خدا پاک کی طرف سے ہدایات اور ارشادات وہ ان کا نتیجہ ہے لیکن جو باتیں ہم نے اپنی محنت اور کوشش سے اپنے کسب سے اپنی تحقیق سے حاصل کرنا چاہیے تو ظاہر بات ہے پھر یہ چیزیں مرحلہ وار کھلتی ہیں بڑے بڑے اماموں پر ایسا ہی ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں ایک امام نے کسی کے متعلق ابتدائی دور میں کچھ نظریہ دیا درمیان میں کچھ دیا آخر میں کچھ دیا یہ ہوتا ہے اب میں نے سنا ہے یہ مقررین ہمارے کے بیٹھتے ہیں تو جوش اور جذبے میں آ کر خصوصاً میں بڑی یعنی حقیقت حقیقت بھری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو بالکل اس میں آپ کو نظر آئیں جب سامنے موجود ہوتے ہیں نا لوگ تو مقرر کی ایک کمزوری ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کی خوشی کس میں ہے بڑی نہصت ہے لہذا جدھر بھی وہ ہا شور شرابہ زیادہ دیکھتا ہے نا ادھر مڑ جاتا ہے یہ بہت بڑی نہرست ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے بندے کو یہ دیکھنا چاہیے چاہے ہو ہا ہو چاہے نہ نہ ہو میں نے صحیح بات کرنی ہے بس کیوں لوگوں کی ہوا ہا سے کوئی فائدہ نہیں خدا پاک جل شان ہو کی بارگاہ میں اگر بات پسند آ گئی تو دونوں جہان عزت نہیں تو دونوں جہان ذلت بس سمجھ آ رہی میری بات کی نہیں یہ میں باتیں ان سے کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت ہے جو پہلے سے ہی ہدایت سے بھرے بیٹھے ہیں اور امام غزالی بنے بیٹھے ہیں ان سے تو ہماری بات ہے بھائی ان کو تو نہیں سمجھا سکتے اب آگے بات حسانیت کی حسینیت کی جزیدیت کی یہ تینوں چیزیں حسانیت کیا ہے حسینیت کیا ہے یہ زیدیت کیا ہے اسلاف کی کتابوں میں یہ تینوں لفظ آپ کو نہیں ملیں گے اسلاف کی کتابوں میں یاد رکھنا جب ہم اسلاف کا لفظ بولتے ہیں تو اس مراد صحابہ تابعین تبا تابعین اتبا تبا تاب یہ چار طبقے ہوتے ہیں جن کو حدیث میں قرون فاضلہ کہا گیا کیا کہا گیا ہاں یعنی آلہ دور افضل دور جن کو کہا جاتا ہے اسلاف سے مراد وہ لوگ تو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں میں نے بہت عقیدے کی کتابیں رکھی اور پڑھی ہیں. مجھے حسینیت یزیدیت اور حسنیت نظر یہ لفظ نظر نہیں آئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حسینیت اور یزیدیت یہ لفظ عام چلتا ہے لفظ اس श्यार کے پیچھے کیا چیز ہے کون ہے وہ جو حسنیت کا اضافہ ہے اس کی طرف جب توجہ میں آپ کی کراؤں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے سچی بتانا امام حسن دنیا میں کوئی کردار نہیں رکھتے اس قوم کا ظلم غفلت جہالت کا اندازہ لگا سچی بتانا کیا صح صح حسن صح ایک بیکار شخصیت کا نام ہے محمل اور لگو شخص کا نام ہے تو آج تک کسی ممبر اور کسی کتاب میں حسنیت کا کیوں نہیں آیا یہ سوال ہے آپ پر آپ کسی اور سے پوچھ لینا سمجھ نہیں آ رہی ماحول معاشرے میرے حضرت صاحب فرماتے تھے دین کثرت اور رواج کے خلاف ہوتا ہے کیا فرماتے تھے یہ ان کے جملے آپ نے سنے ہوں گے اور نیٹ میں محفوظ ہیں آپ کے بیانات میں محفوظ کیا عظیم لفظ دین کثرت اور رواج کے خلاف ہوتا ہے حسینیت اور یزیتی بہت رواج پایا اس میں یہ دین ہوتا تو رواج نہ پاتا جس نے رواج نہیں پایا دین اس میں وہ تمہاری ہسنیت ہے ہسنیت کیا چیز ہے اللہ اکبر جس کی زبان نبوت نے تعریف کی ہے ہسنیت سلف میں اٹھنے والے فتنے اور اختلاف کو ختم کر کے امت میں اصلاح اور اتفاق پیدا کرنا یہ حسنیت پاک رسول نے اسی کی تعریف فرمائی نبنی ہزار سیدوں یہ میرا بیٹا سردار ہے ہاں جو اس امت کو بیکار نظر آتا ہے کو تو آنا چاہیے کیونکہ وہ تو مصالحت کو موت سمجھتے ہیں اپنے لیے حضرت معاویہ اور سید حسن پاک کی مصالحت کو وہ اپنے لیے موت سمجھتے ہیں لیکن یہی لانت بریلویت اور آجمیت میں سرایت کر گئی جب کر گئی تو اب یہ بھی امام حسن کو سزا دیتے ہیں ہاں سزا دیتے ہیں تم نے یہ کام کیوں کیا جس کو عامل جماعت کہا جاتا تاریخ بھری پڑی ہے جماعت کا سال یعنی امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کا سال جو اتنا عظیم سال ہے کربلا کے سال کو رویا اور اس سال کو امت نے سر سر پر عظمت کا تاج بنا کر اٹھایا کیا کیا بزرگ ہیں تمہارے صالحین اصلاف صاحب تابین تب اطابن جنہوں نے اس سال کی تعریف کی جس سال میں ان دونوں کی سلح ہو گئی تمہارے سید اللہ نے پہلے تعریف فرما دی اور امت نے بعد میں تعریف فرمائی جس کی اتنا مدہ سرائی ترحب. ہے موجود ترحب. ہے اس کا کوئی کردار ہی نہیں حسنیت کا لفظ بولنا تم نے گوارا نہیں کیا ہے ہم منافق لوگ ہیں یہ رافضیت ایرانی ایرانی رافضیت اور عجمیت کا نتیجہ ہے حسنیت کا لفظ بولنا بھی تم نے گوارا نہیں کیا تمہارے مولبی کے منہ سے غلطی سے یہ نہیں نکلا نعرہ لگ رہا ہے حسینیت زندہ باد تو کہہ دے بھڑوا حسنیت مردہ باد کہہ دے کہہ دے لانت لینی ہے تو لے لے تیرے دل میں جب اس کردار کی عظمت نہیں ہے جس کردار کی عظمت مستفی کے دل میں تھی تو کہہ دے نعرہ لگا دے بتاؤ <تصفح> اتنا عظمت کہ یہی حسن اور حضرت اسامہ حسن ممبر پر آ کر حضور کے ایک ران شریف پر بیٹھ جاتے ہیں دوسرے حضرت اسامہ دوسرے جیسا بخاری میں دوسرے ران پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور تھپکیاں لگا لگا کر حضرت حسن کی پشت شریف میں فرماتے ہیں یہ جی میرا بیٹا سردار ہے یہ <متصفح> بچے ہیں تو ان کی سرداری اور ان کے اس کردار کی تعریف زبان رسالت مسجد نبوی کے ممبر پہ فرما رہی ہے سب کے سامنے جو امت کی نظر میں کوئی کردار ہی نہیں ہے یہی تو چیز ہے ہمارے حضرت صاحب نے ہماری نظر اتنا باریک کر دی اتنا لطیف کر دی اتنا دور دش کر دی اتنا دور بھی بنا دی کہ جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ پاک ہمارے سامنے رکھ دیتا یہ <سؤال> آج میرے ذہن میں بات آئی یار یہ کیا میں سوچ رہا تھا کہ اسے رات سے آئے تھے رات کا سوچ رہا تھا میں اپنے بات ساتھیوں کے منہ سے میں نے سنا یزید مردہ بات حسین زندہ باد اور میں کسمیا پھر سوچ رہا تھا کہ یار اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضرت حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے یہ ساری زندگی بیٹھ رہے ہیں یہ بیان نہیں کر پائیں گے ہے کیا چیز سمجھ گی حسنیت کیا ہے لڑتی ہوگی امت کو پھر سے ایک بنا دینا اتفاق قائم اتفاق کر دینا صحت دو جماعتوں میں مسالحت کر دینا اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی نے کیا کہا تھا مولا علی نے کیا فرمایا تھا صفین میں اپنے سالس سیدنا ابو مسا شاہی رضی اللہ تعالیٰ کو سلح کرا دو جھگڑا بٹا دو چاہے علی کی گردن مارنے پہ فیصلہ ہو جائے بن دصنفی شہبا وغیرہ وغیرہ کتاب جلیل اور قطر کتابوں میں موجود صحیح صنعت کیا فرمایا آپ نے سلا کر لو سال سے نا؟ سلا کر لو چاہے اگلے راضی ہوں کہ علی کی گردن مار دو ہم راضی ہیں ایسو کر لیتے ہیں تو مار دینا کوئی فیصلہ کر دینا تو اس باپ مبارک کا اثر تو حسن میں نظر آ رہا ہے بولو تو صحیح ہے یار بولو ظلم ہے ایمان سے کہتا ہوں بہت ظالم محمد بن گئی ہے ہاں جو کوشچن کے حق میں ہے یہ اس کے خلاف ہوتے ہیں جو کوشچن کی بربادی ہے یہ اس کے ساتھ ہوتے میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا لیکن دیکھ لینا بک بک ضرور کریں گے سمجھ نہیں آ رہا اب میرے بھائی آج کے بعد جہاں آپ نے حسینیت کا نعرہ مارنا ہے اس سے پہلے حسنیت کا نعرہ مارنا ہے. تاکہ جو بدعات پہلے مروبجہ ہیں وہ ختم ہو جائے سنیوں کا نعرہ اس طرح حسنی زندہ باد حسینیت زندہ باد دونوں نعرے مارو گے تو پاک مستفی کو راضی کرو امت کی <reagấy> OG, خیر ہوگی تمہاری خیر ہوگی جو مقررین بیٹھے ہیں جو خطبہ بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے ایک دو ساتھی جو ہے نا جلسے میں ان کو سمجھا کر بیٹھیں بھائی جب میں بیان کروں آپ نے یہ دو نعرے ضرور مارنے ہیں یہ بات پھیل جائے گی بات حسین جو کچھ چیز نے سالہ سال میں تحقیق کیا جس تحقیق کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں جس تحقیق کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں وہ یہ ہے حسینیت بعد میں لیکن یزیدیت پہلے کو اس وجہ سے سمجھانا پڑے گا کہ حسینیت کو سمجھنا اس پر موقف اس میں کوئی شک نہیں آپ علیہ اللہ اور کے بعد آنے والے چاہے وہ کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے تھے ان حکمرانوں سلاطین خلفاء کی اپنے الفاظ شریف میں اجمالن مذمت فرمائی ہے یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل مزمت یزید جیسے یزید کے علاوہ خلفہ عباسیہ خلفہ بنو میہ جو جو ایسے ناتجرب کار لوگ ہوئے حکمران تمہارے خلیفے تمہارے سلاطین وہ تو خلفہ دکھائے مطلب ہے کہ بنو میہ بنو عباس سلاطین کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ اسلام نا یہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے نام لے کر کسی کی مذمت جس حدیث میں آئیے وہ حدیث ثابت نہیں کیا کہہ رہا ہوں کسی کی مذمت کسی بادشاہ کی کلیا ہے قانون کسی بھی بادشاہ خلیفہ سلطان کی نام لے کر آپ علیہ السلام السلام نے مذمت نہیں فرمائی اجمال ہن ہے خلفاء ہوں گے کچھ ایسے کچھ بادشاہ ایسے ہوں گے کچھ قاضی ایسے ہوں گے فلان ہوں گے قاضی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے فلان اس طرح کی مذہب بتائیے یہ صحیح ثابت ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا آگولہ میں نے مارا تص سے بھی بچوں کی چھوکروں کی یعنی نا تجربے کاروں کی کم علموں کی حکومت سے میں عمارت سے اللہ کی بنا لیتا ہوں آلو وما عمارتوں سے بھیان کی گئی حضور بچوں کی عمارت حکومت کیا ہے فرمایا ان اتوٹ منہ ہلکتوں جن کی تم اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی شرح میں فرمایا اے فی تم اگر ان حکمرانوں کی اطاعت کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اپنے دین میں وائنس پائی تم وس پائی اہل اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں ہلاک کر دیں گے حافظ فرماتے ہیں ایفی فی دنیاکم نافرمانی کرو گے تو تمہاری دنیا میں تمہیں ہلاک کر دیں گے جان مار دیں گے کوئی اور نقصان پہنچائیں گے دنیا بھی اے فی دنیا کم بے جاقی نفس اور بےظہبل مال اور بےحمال وہ فی روایت بنے ابھی شاہبہ انا باہور یقو اللہ ملا تو درکری صنعت و سفتی بولا عمارت و سبیاں بولا عمارت و سبیاں اللہ ساٹھ ہجری کا سال مجھے نہ دیکھنا پڑے بازار میں حضرت ابو یہ کہا کرتے تھے چلتے ہوئے اللہ ساٹھ ہجری کا سال مجھے نہ دیکھنا پڑے اور نہ ہی بچوں کی حکومت حافظ فرماتے ہیں وفی حادی کا نتی فی سے تین کیونکہ آپ علیہ اللہ نے فرمایا تھا ہلاکت و امتی اللہ مین قرائد مین فرمایا میری امت کی ہلاکت اور بربادی قریش کے کچھ لڑکوں کی ہاتھ پر اب اگئی لما اللہ اے مولانا اگئی غلام کی جمع اغلمتن اور پھر اغلمتن کی تصغیر اگئی تو اس کا مطلب جمع قلت ہے جمع قلت جو ہے وہ دس تک بولی جاتی کتنے تک تو ایک یزید نہیں حضور نے تو اشارہ فرمایا تقریباً دس کے قریب بندے ہوں گے حکمران بنیں گے اور میری امت کی ہلاکت ان کے ہاتھ ہوں گی اللہ بولو تو صحیح ہے کیا کہ لفظوں پر غور ہی نہیں کیے جو پڑھتا اٹھا کر جزیر کو رکھ دیتا ہے وہ بڑوا غور تو کر لفظ کیا ہے اگیلی متوں غلام کی جمع اگلے متوںگلی ماں کی تصغیر اگیلی متوں کچھ چھوکرے جن کو پورا غلام کہنا حضور نے گوارہ نہیں کیا یعنی بالکل نہ تجربے کار سے لوگ آئیں گے اور وہ دس کے قریب تو ضرور ہوں گے دس ہوں گے یا دس سے کم ہوں گے لیکن تین سے اوپر ضرور ہیں کیونکہ جمع ہے جمع تین سے کم پر نہیں بولی جائے گی چلو اگر کوئی کہے کہ میں جمع مافاقل واحد کا قائل ہوں تو دو تو پھر بھی ہو گئے تو بھئی آپ علیہ السلّہ السلام نے یہ جی جی فرمایا اس میں بات سمجھنا یزید داخل ہے فقط یزید نہیں ہے بات سمجھ وہ تاریخ سے <سلام> پتہ چلتا ہے کون کون سے بنو میا سے نقصان پہنچا کون کون سے بنو عباس سے نقصان अब्दास پہنچا بنو عباس جو اہل بیتے ہیں بتاؤں ایک حکمران بنو عباس میں ایسا نہیں ہوا جس سے امت کو نقصان اور بربادی نہ پہنچی ایک نہیں ہوا بنو میم میں تو ہیں بنو میم میں تو عثمان غنی ہیں بنو میم میں تو حضرت معاویہ عمر بن عبد العزیز ہیں لیکن بنو عباس میں ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا نام لیتے ہیں تو شرمندگی سے سر جھکانا پڑتا ہے پہلا شخص جو بنو عباس کا حاکم بنا اس کا نام صفاح لقب صفاہ سفاخ کا مانا ہوتا ہے بہت خون ریز لو پہلا ہی شخص یہ ٹکرا پھر سید اٹھے کوئی اٹھ پڑا کسی وجہ سے اس نے میری عزت نہیں کی چل اس نے ایسے کیا اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر اٹھ پڑے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے ہزاروں قتل ہو گئے حضرت بھی جاتے رہے اتنا بڑا نقصان تو یہ سب ناتجربہ کاری اور اس کا ملمی کا نتیجہ تھا جس کی طرف آپ علیہ السلّہ السلام نے اشارہ فرمایا خلیفہ منصور عباسی ہے یار خلیفہ منصور عباسی دو سید اٹھتے ہیں ان کے خلاف تاریخ پڑھ کر دیکھو سبب کیا تھا اللہ اکبر آخر شہید ہو گئے تم منصور عباسی جیت گئے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام السلام جو یہ فرمایا بچوں کی حکومت سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ان میں سرے دست پہلا شخص یزید ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط یہ ہے یار میرے لفظوں پہ غور کرنا میں ایسے نہیں بول رہا آپ کے سامنے پوری <سطور> <سطور> واقفی اور خبر رکھنے والا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے ایسے مسائل پر اچھا اب وہ جو آیا کہ میری امت کی ہلاکت یہ لفظ ہے اگر تم ان کی مانو گے ہلاک کر دیں گے تمہیں دین میں اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں ہلاک کر دیں گے دنیا میں اس کی وضاح ضروری ہے یہ لطیف بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں جو ہلاکت کافر ہو کر ہلاک کر دیں گے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں گے یا جو ایک معیار امت کا پہلے چل رہا تھا اس بلند معیار سے تھوڑا نیچے لے آئیں گے او ہو ایمان سے کہتا, ایمان کہتا ہوں غیر مسلم بندہ بھی ہونا بھی تو اس اس بیان بیان داد دینے کے بغیر نہیں رہے گا اگر یہ بہت لطیف بات ہے صحیح حدیث پہلے سناتا ہوں بخاری مسلم کی سیاست تک کتاب الرقاق بخاری بتیس نمبر باب حدیث نمبر چونسٹھ بانوے حضرت عبد اللہ یا حضرت صاحبی فرماتے ہیں اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کر تو ظاہر بات ہے تابعین کو دیکھا ہوگا کیونکہ صحابہ تو ایسے حال میں نہیں ہو سکتا انکم لتعملون لتا ان تم امال وہ ایسے ایسے کام کرتے ہو یا فی اعینکم من بال سے بھی باریک اور بڑے ہلکے سے لگتے ہیں ایسے ایسے کام کرتے ہو جبکہ ہم تو حضور کے زمانے میں ایسے کاموں کو محلکات شمار کرتے تھے کہ اس سے تو امت ہلاک ہو جائے گی بولو تو صحیح ہے امام بخاری نے اس کا عنوان ڈالا باب کا ترجمت الباب تل الباب بنایا باب ما بنایا من محقرات کا جو گناہ ہلکے سے سمجھے جاتے ہیں حقیر سمجھے جاتے ہیں لیکن ان سے بچنا چاہیے محقرات دونوں اب محقرات محکمہ حافظ فت الباری شرح میں لکھ رہے ہیں حافظ صاحب الفت الباری شرح میں لکھ رہے ہیں وہ کرا تو دنوں وہ سغیرہ گنا جن, جن کے اصرار کرنے سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا اور پھر ہلاکت آ جاتی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے یار بولو تو صحیح یار جن گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے حقیر سمجھا جاتا ہے کرنے کے وقت ان کی پروانی کی جاتی یہ وہ گناہ ہیں فرمایا جو چھوٹے ہیں لیکن بار بار کرنے سے ان کو کبیرہ بنا مطلب کیا صغیرہ گناہوں کو صحابی رسول بتا رہے ہیں ہم تو ان کو حضور کی زمانے میں محلات سے سمجھتے تھے یار تم عجیب لوگ ہو تم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اب سمجھ آ گئی کہ پچھلا میزار کیا تھا یار بولو تو صحیح یار گزشتہ کیا معیار تھا ایک شغیرہ گناہ کو بھی وہ ہلاکت سمجھتے تھے خلاف اولا اور سغیرہ کو ہلاکت سمجھتے تھے مستحب کو چھوڑنا بھی اپنے لیے ہلاکت سمجھتے تھے یہ بلند معیار تھا حضور نے جب فرمایا ہلاکت امتی اللہ اے دی متی بن قریش کسی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو اتنا بلند معیار ہوگا میری امت کا پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو جگیلا گنا ہوں چھوٹے گناہوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے خدا تمہارے رسول پاک نے جب فرمایا ہو میرا زمانہ آلہ پھر ساتھ والوں کا پھر سات والوں کا پھر ساتھ والوں کا, ساتھ والوں کا،, ساتھ والوں کا، چار طبقوں تک جو سرکار نے ذکر فرمایا خدا را اپنے رسول کی زبان کی تقریب نہ کرو تقسیب نہ کرو ڈر جاؤ مر جاؤ ڈر جاؤ،, جاؤ خدا کا خوف کرو تمہارا رسول چار دوروں کو افضل قرار دے رہا ہے اور تم تم دوسرے ہی دور سے امت کو برباد کر کے بیٹھ گئے ہو؟ جس کو دیکھو وہ حدیث قرآن میں بک بک کر رہا ہے نہ جانتا ہے آئے آئے کیا بتاؤں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیز وہ میرے دوستوں میں نے پڑھا تھا اور بیان کیا ہے سب سے پہلی چیز جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر دیگر فلوم فنون علوم باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو اس کی برکت سے خدا ہی سمجھا دیتا ہے بندے کو وہ ہے رغبتی دنیا کی امام شاہرانی نے لکھا پران و حدیث کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہو جائے اب کراچی کے ایک بڑوے کے متعلق میں نے سنا اس نے برطانیہ سے ایوارڈ حاصل کیا ہے مذہبی جماعت کراچی کی مشہور جماعت کس سے ایوارڈ حاصل کیا जो रसूल को दहशत कहते हैं हा, हा, हा, हा, हा। वो रसूल की सुन्नतु भरो वालों को क्या दे रहे हैं अवॉर्ड दे रहे हैं, दौबंदियों का बड़ा कराची का उसको सोने का जुब्बा पहनाया जिस पर कितना 25 किलो सोना था 25 किलो शाहजी उससे उठाया नहीं जा रहा था لاخ لانت ہے ایسے وارثی پر جو یہودیوں کی منڈی میں گدا بن کر پھر رہے ہیں اور پھر بےغیر کہتے ہیں ہم نبیوں کے بارش ہیں تمہیں شرم نہیں آتی نبیوں کا وارث وہ ہے جس کے دل میں سونا اور مٹی برابر ہو جائے <تصفح> حضرت صاحب کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہ حاصل ہوا وہ کتے کے بچے جس کے پیچھے تم مر رہے ہو میرے در پر آ کر مر مر کر جاتے ہیں میں پیشاب کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ کے بچے شرم کرو وہ حرامی شرم کرو غیرت شرم کرو لالتیوں شرم کرو پیشاب کرنا میں گوارا نہیں کرتا ابھی تک پیچھے کتے کی طرح جنسیاں پھر رہی ہیں سب کچھ دے ان سے بھی بڑے سونے کے تاج میں پہن سکتا ہوں لیکن پھر یہ جو موتی دے رہا ہوں نا یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اگر کسی ممبر سے آپ نے سنا ہے تو بیان کریں بتائیں ہوا نہیں لگی ہوگی ان باتوں کی انشاء اللہ اللہ پاک اصلاف سے برکتیں عطا فرمائے گا ہمیں اس زمانے سے لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی اس زمانے سے نکلنے کو جی کرتا ہے اس زمانے میں رہنے کو جی مسلمان کا نہیں کرے گا کروڑوں روپے کروڑوں روپے چھوڑ کر میں خطابات کا سلسلہ موقف کر کے جو میں رات کو جاتا ہوں یار رات کو آدھی آدھی رات تک ان بچوں کو پڑھاتا ہوں اگر دنیا کی قدر دل میں ہوتی تو میں کیا کرتا ہوں؟ کو چھوٹا موٹا استاد بٹھا کر میں کہتا چل بھائی تین تین روپے لینے کی ضرورت تھی مجھے میں تمہیں تین تین لاکھ روپے دے دیتا کہاں بیٹھے ہو میں خطابات پر چل پڑوں اللہ کے فضل سے تمام مقررین سے زیادہ اگر خطابات ناچیز کرنا ہوں تو پھر لیکن چھوڑو یہ کیا دنیا سرا ہے, سرا سرا سرا سرا سرا ہے سرا دنیا غلط ہے گندگی ہے نور سے تعلق جو لوگ یہ نور ہے خدا اس کے طلبگار ہر کوئی ہے اس کا طلبگار مقدر والا ملے گا تو بھائی اب سمجھ گیا حضور نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں سن ساٹھ سے اور چھوکروں کی حکومت سے کیوں کہ وہ میری امت کا معیار و بول تو صحیح نہ یہ نہیں یزید کا نہ شراب پینا ثابت ہے نہ زنا کرنا ثابت ہے جھوٹ شراب کی جگہ نبیز پیتا تھا اور نبیز تمہارے بڑے بڑے خلفاء پیتے رہے اور نبی تمہارے حنفی مذہب میں حلال ہے اور دوسرے مقت تمہارے جو فوکہ ہیں وہ اس کو خمر کہتے ہیں تو خامر کا لفظ اس وجہ سے استعمال ان کی طرف سے استعمال ہوا جس کی میں وضاحت اپنے پورے موضوع میں کر دی ہے سن لیا ہے اپنے گنی کی. کیا جھوٹ جھوٹ جناب لونڈیاں پھرتی تھی بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں کی بیٹیاں بڑے, بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں تم کیا سمجھتے ہو چکلے کی رنڈیاں وہاں پھرتی تھی خبر کا ہمارے رسول کہیں بہترین دور اور تم کہو کہ اس وہاں پر چکلے کی رنڈیاں پھرتی تھی شرم نہیں آتی تم اپنے رسول کی زبان کی تکلیف کرتے ہو کس بڑے بےغیرت ملہ کے پیچھے لگ کر جس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر جا رہی ہے یہ دلے کا بچہ ہاتھ سے پکڑتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے ایسے کتے سے بچوں میں باتوں میں آتے ہو, خدا کا خوب کرو دیکھو تو صحیح سوال بربادی کہاں تک پہنچ نہ شراب ہے ہاں اب سنو میجا حضرت سے جتنا معامیہ ربی اللہ تعالیٰ نو خود فرمایا نا بل مرو سب سے پہلا بادشاہ ماہ محمد میں اس حا مطلب اللہ سے ہم نے اٹھا کر اپنی کتاب میں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے بار خلاف حرام کام وہ کرتے تھے نعوذ باللہ حکومت میں مطلب یہ ہے کہ جو جو تکلفات ہوتے ہیں وہ بعض تکلفات آپ نے کیے اگرچہ وہ بھی اجتحادی تھے اور وہ استہاد یہ تھا کہ ہم بیٹھے ہیں عیسائیوں کے سامنے عیسائی کون سے روم والے ہم دمشق کھم ہم عیسائیوں کے مقابلے میں بیٹھے ہیں یہاں پر سارا دو بار اگر وہ ہماری بادشاہ نہ وہ ٹھاٹ بار کچھ نہیں دیکھیں گے تو ان پر روب نہیں پڑتا روب ڈالنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت معاویہ پاک پر ذرا اچھے لباس کی رونق دیکھی ڈنڈا اٹھایا سر پہ مارا تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے مجھے پہلے بھی آپ کی تکلیف پہنچتی رہتی ہے وہاں پر انہوں نے کہا صحاب سے میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی تکبر نہ پیدا ہو جائے اور وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے ان دو کو حضور نے بڑا بنایا ہے اب وہ بکرو عمر تو بڑا جو ہاکم ہوتا ہے اس کو اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کا حق ہوتا ہے اگر اس کو کوئی شکایت بنا کر پیش کرے تو سمجھو اس کو اسلام سے کوئی شکوا ہے ورنہ عمار بن یاسر بہت بڑے صحابی ہیں عمر کا حق بنتا ہے کہ ان کو سمجھائیں کیوں کر رہا ہے یگام عثمان غنی کو حق پہنچتا ہے مولا علی کو حق پہنچتا ہے کیا سمجھتے ہو رسول کا خلیفہ ایسے بن جاتا ہے رسول کا جب خلیفہ بنتا ہے تو باقی سب کو رسول اللہ والی شرم اس کے آگے بھی رکھنا پڑتی ہے بات سمجھنا خلافت آلہ منہا جنوت بالکل وہی فقیرانہ زندگی اس میں تھوڑی تبدیلی کی لیکن خلاف شرح نہیں کہہ سکتے کیوں کہ تکلفات پیدا ہوئے لیکن علم اور اجتہاد اور انتہائی نیک نیتی اور خلوص کے تحت تھے اب بیٹے کی باری آ بیٹے میں وہ اجتہاد نہیں تھا ओ, ओ, ओ, ओ. بیٹے نے وہی وہ کام کیے وہ, خلا... وہ, وہ کام اس اجتہاد سے خالی تھے جب خالی تھے تو اب یہ بن گئے محکرات جنوب کیا کہہ رہا ہوں یار محکرات جنوب بنے امت کی ہلاکت کا سامان بنے اب اس سے یہ کچھ بھی پیدا ہو گیا کہ یار میری حکومت کے جی خلاف ہوا کھڑا ہو گیا ختم کر دو ختم کردرت معاویت جو معیار تھا عمل کا اس کو ترک کر کے نچلے معیار کی طرف آنا جن میں محقرات و زلوب پیدا ہو جائیں لائد، لائد، لائد، لائد، <سلام> یہ تھا یہی سلسلہ بڑھتے، بڑھتے۔, بڑھتے بڑھتے دائی، آگے چلا تو یزیدیت صحابہ کے خلفائے سابقین کے معیار سے مولانا سکوت کیا کیا اس پر میں دلائل پیش کروں جو میں نے حضرت اسیر صحابی رسول کی حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں طبقات ابن نساز وغیرہ سے صحیح صنعت کے ساتھ جو آئی ہے کیا دو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم گئے حضرت اسیر صحابی کے پاس ہم نے بات چھڑی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یزید کے ولی عہد بنانے کا او بھائی دور شروع ہو گیا تھا تو یہ دو حضرات کہتے ہیں ساتھی کے پاس پہنچے انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں جانتا ہوں یزید سے یزید فقہ میں علم میں عمل میں دوسروں سے زائد نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر امت اختلاف چھوڑ, پر چھوڑ کر اتفاق کر لے ایسے بندے پر تو کم از کم ان کے لڑنے سے بہتر ہے یہ حضرت اسیر صحابی پاک نے دو تابعین کو یہ بات کہی اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ سمجھتے ہیں اس درجے کا نہیں پچھلے میں یار کا اور یار بولو تو صحیح خدا کے بندے جو اندھی کا بچہ میرے خلاف آئے گا اس بھڑوے کے پاس ایک بات دلیل کے طور پر نہیں ہوگی سوائے بک بک اور کھچ کھچ کے میں پہلے زمانت سے بات کر رہا ہوں پہلے آپ کو سنعت بتاتا ہوں اس کی ساری کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں سنت کا ذمہ دار ہو کر بات کرتا ہوں اور میری باتیں اگر موتیوں کی لڑی کی طرح نہ نظر آ رہی ہوں تو پھر کہ ایمان سے بتانا ترتیب آ رہی ہے کہ نہیں وہ یاد وہ یاد آ رہا تو وہ ہلاکت سمجھا جاتا تھا دور جو پاک تھا یہی وجہ ہے امام زہدی نے شیجر اللہ میں لکھا فرمایا, یزید کے بعد یزید سے بہتر لوگ بھی ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے یزید جو بدنام ہوا کیونکہ پاک دور میں تھا جو صحابہ کا دور ہے اس دور میں تھا اب سمجھ آ اگر یہ سیر اور آلام میں نہ ہو مجرے میں فرمایا اس کے بعد اس سے بدتر لوگ ہوئے اگر وہ بدنام کیوں ہوا وہ سیاح کہ چیٹ چادر کالا داغ دور ہو سدا ہوں سمجھ لگی زمانہ چیٹ چادر دا دسا پیچھے میں یار اتنا بلند کہ چھوٹے سے سگیرہ گناہ کو بھی بربادی سمجھتے تھے ہم دیکھ لو جس ظلمت کدا میں تم بیٹھے ہو یہ بھڑوا لانتی ماحول یہ تو کفر کو اپنے لیے ضروری فرض اور ترقی سمجھتا ہے اور نجات کا سامان سمجھتا ہے اتنا لانت پڑ گئی بتاؤ کفر آخر یہ جی بیجار تنزل کی طرف جا رہا ہے تنزل ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے یار <تصفح> بات کو تنزول بلکہ میں میرے اوپر باتیں پتہ نہیں کتنی وارد ہو رہی ہیں جو میں میں اگر یہ اس, اس, اس, اس سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ حضور نے جیسے یہ جو فرمایا کہ میرا دور اچھا ہے پھر یہ دور ان کو کہتے ہیں ادوار یا قرون قرون کا دور جو ہے یہ حدیث جو ہے اس کے آخر میں ہے پھر جھوٹ پھیل جائے گا اس کا مطلب ہے جتنے دوروں کی حضور نے فضیلت پیش کی ہے اس میں جھوٹ نہیں پھیلا تھا है है है है है خدا سما اگر کوئی نہب پڑھتا ہے تو اس کو تمیز کرنی چاہیے کہ ثمہ کس لیے آ رہا ہے پھر فرمایا اس کا مطلب ہے پچھلے دور میں جھوٹ تھا لیکن انتہائی نہ ہونے کے برابر جیسے آٹے میں لون اور نمک ہوتا ہے بعد میں یہ عام ہو گیا تو بتاؤ تو صحیح جب حضور جھوٹ کی نفی کر رہے ہیں اتنا تو پھر کیا کبیرہ ان کے پاس ہوں گے خدا کا خوف کرو جھوٹ جیسے کبیرہ تو بعد میں پھیل رہا ہے اور یار بولو تو صحیح یار کیا کہہ رہا ہوں جھوٹ جیسا کبیرہ تو بعد میں پھیل رہا ہے تو اس سے پہلے کیا کبیلا گناہ ہوں گے وہ وہی محقرات جنوب ہیں بولو تو صحیح پتہ چل گیا جزیدیت کیا ہے ہاں؟ بلکہ اگر یہ حدیث میں سناؤں اول مئی سنتی کوئی شخص ہوگا بنو میا کا میرے خیال میں آتا ہے اس روایت میں جس میں اگلے بناتے ہیں یزید کا نام حضور نے لے نام نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جس میں بھی کسی حاکم کا نام آئے گا وہ حدیث مردود ہو آپ نے کبھی آپ کی عادت شریف تھی امام عبد الغنی نابول سی حدیقہ ندیا میں فرماتے ہیں آپ کی عادت شریف تھی جب بھی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ ضلیل نہ ہو جائے میری امت میں شرمندہ نہ ہو جائے یوں کرتے تھے فرمایا کچھ لوگ آئے ما اب اخوامن ماں اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کچھ لوگ جو وہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو تبی ہو جاتی تھی وہ اس اصلاح کر لیتے باقی یزید پر کبھی کفر کا الزام کبھی وہ الزام کبھی، اللہ اکبر خدا بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جھوٹ بنائے اگر وہ بخشش کے قابل ہیں اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے جزا تک پہنچائے قابل کو جلا دیا جدید نے فلان کر دیا یہ بھی ہماری کتاب میں آ رہا ہے پورا مضمون ہے ہاں جی اس کا نام ہم نے رکھا ہے احراق احتراق کعبہ کی کہانی احتراق کعبہ کی کہانی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امت میں سے کسی نے اس دور میں کعبہ شریف قرآن کی بے حرمتی کا کبھی سوچا بھی نہیں خدا کا خوف خدا کو خوف مجھے وہ مورخ مل جائیں ان پر جوتے برسا تیرا خانہ خراب تو نے امت سے کون سا انتقام لینا تھا وزال مجھے تو بڑوڑ کو پتہ ہو یزید نے کعبہ جلا دیا اچھا بھائی یزید نے کعبہ جلا دیا تو اب وہ امام جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میں چپ کرتا ہوں کافر نہیں کہتا وہ کہتے ہوں, ہوں ان کے اختلاف کا کیا بنے گا یہ تو مختلف خود کافر ہو جائیں گے تو جس امام کو تم کہتے ہو کہ یزید کے بارے میں چپ کرتے تھے توقوف کرتے تھے امام آزم ابو حنیفا ان کو کافر نہیں کہتے خیر تو ہے غلط ہے تم پر اتنا ہی تمہاری عقل مر گئی کابے کی توہین رسول اللہ کی توہین قرآن کی بے عزتی یہ ایسے ضروریات دین میں سے یقینی حتمی مسائل ہیں کہ اگر ان میں یہ ایسا کرنے والے کے اندر کوئی بندہ کفر کو میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کتنا بھی تمیز نہیں رحم کرے ان لوگوں پر جنہوں نے امام اعظم کو کہا جدید کے بارے میں کرتے تھے چپ کرتے تھے میں نے حضرت نے یہ لکھ دیا اسماعیل کو جدید کی طرف بیڑا الفردوس میں کھیلتے رہو ایسی بات کر دی نہ آسمانوں میں ملے نہ زمینوں میں بندے جس شخص نے اتنے اتنے بڑے کام کیے ہوں اگر ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے تمہارا دل کہتا ہے یہ کافر ہے اور ابو حنیفا کا دل کہتا ہے میں چپ, چپ کروں تو بڑا غیر یہ سب جھوٹ کی کہانی یزیدیت جس کا نام ہے وہ آپ کو بتا دوں صحابہ کے امل کے درجے سے نچلے درجے میں آ جانا جس, درجے, جس درجے, درجے میں محقرات الظلوم کو ہلکا سمجھا سغیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھا جائے جب یہ ذہنیت پیدا ہو جائے تو اس کو جزید کس میں پیدا ہو جائے حاکم میں اس کو جزیدیت اب سمجھ آئے گی حسینیت کیا ہے امام نے جو بیعت سے انکار کیا میں نے اپنی کتاب میں اس کو پیش کیا ہے ایک یہی سبب تھا کہ یہ چھوکرے کی حکومت اس سے جب پچھلا معیار بدل رہا ہے तो नुकसान होगा लेकिन जब इमाम वहां पहुंचे हालात को देखा पहले यह था कि ये मेयार ना ही बदले लेकिन जब देखा कि ये मेयार तो उसका बदल चुका लेकिन इधर हालात ऐसे हैं कि सिवाय मुझे जान देने के कोई फायदा नहीं ये तो अकेले छोड़कर इधर उधर हो गए اب انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ معیار میں کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن تنازع جھگڑا اب قتل و غارت اسی مسئلے کے لیے پیدا ہو یہ اچھا نہیں ہے فوراً رجوع فرمایا اور فرمائے یزید کی طرف لے یا مجھے جانے دو سرحد پر سرحد پر کون کام کر رہے تھے یزید کے فوجی کون کام کر رہے تھے یزید کی فوج کام کر رہی تھی میں ان میں شامل ہوتا ہوں یزید کا وہاںات رہ کر کام کروں گا یا واپس لے چلو مجھے جہاں سے آیا ہوں میں عوام کے حالات دیکھوں گا رخ دیکھوں گا تو رخ تو دیکھ چکے تھے وہ تو سب بیعت کر چکے تھے اب اس کا مطلب ہے تینوں باتوں میں بیعت کرنا سابق تینوں باتوں میں وہ اندھے وہ اندھے پتہ نہیں کدھر مر گئی دنیا تین سکھوں ایک سکھ میں سراہد ہے بیعت کی دوسری دو میں اشارہ ہے وہ یار بولو تو صحیح مولانا وہ تزمن ہے تزمن پیچھے جاؤں گا وہاں پر سوائے بیعت کے چارہ نہیں لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا سرحد کی طرف جاؤں گا تو فوج اس کی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں صاف آیا شیعہ سون کے پاس سب کے پاس آیا لی میں جو حق میرا یزید پر بنے گا وہی وہ ہوگا جو دوسروں کا یزید پر حق ہے اور جو یزید کا حق دوسروں پر ہے وہ میرے اوپر بنے گا میں تیار ہوں سب کو سب کو پورا کرنے کے لیے اب بات آ شیعہ سنی جس پر متفق ہیں یہ کہا نہیں میری کا اب اس کو امام نے مارا نہ کیا کیونکہ وہ تو شری طور پر جواب بنتا ہی نہیں تھا خلیفہ کوئی ہے بیعت کس کی کروں لن اپنی بات چاہتا تھا ابن زیاد زیادہ اپنی بہت چاہتا تھا اس کو پتا تھا حسین جیسا بندہ جب عراقی لوگوں میں آ کر میرے ساتھ مل جائے گا میری بات کرے گا تو عراق کا تو سارا علاقہ میں خود سنبھال لوں گا اور پھر یزید کے ساتھ دیکھی جائے گی شیانوں میں یہی لکھا ہے سنیوں میں نہیں یہی لکھا ہے اگر یہ نہ ہو تو میں زبان کٹا دوں گا جو کوئی دوسری بات کرے گا کتے کا بچہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے بک سمجھ نہیں آئی اب میرے بھائی حسینیت کیا اگر اشتہاد کوئی اول فیصلہ کرتا ہے اور سانوی فیصلہ اجتہاد <تصفح> میں آ کر بہتر لگ رہا ہے پہلے کی نسبت تو اس کو ترک کر دینا چھوڑ دینا اور فوراً اپنے دوسرے کی طرف حق کی طرف صحیح کی طرف رجوع کر لینا اور پھر غلط مطالبہ کرنے پر جان دے دینا اس کو حسینیت کہتے ہیں یہ ابن زیاد کا غلط فیصلہ مطالبہ امام نے پاؤں کے نیچے رکھ لیا ان ظالموں نے ظلمن شہید کیا یہ اور سابقہ اشتہاد سے لاحقہ کا کی طرف رجوع وہ رجوع اور یہ مطالبے کا انکار اس کو بولتے ہیں حسین نیت بندے یزیدیت اب آ لیکن بات سمجھ حسنی زندہ باد حسین زندہ بار. یزیدیت اگر اسی معنی میں ہو تو مرد آباد کہنا جائز ہے جس طرح میں حقیقت بتا رہا ہوں اب باقی جھوٹ کی کہانیاں بنا کر وہ زانی تھا وہ شرابی تھا اس نے آل بیت کو قتل کر دیا آل بیت کا دشمن تھا فلان یہ کہانیاں ہوں تو پھر یہ کہانی بنانے والے اور یزیدت مرد کے نعرے لگانے والے مرد آباد سمجھ نہیں کیا گا میں نے میں ایمان سے کہتا ہوں یزید اس دور میں ہوتا یزید نے جو کام کیے یہ سارے ملک جو ہے نا وہ لوگ یہ اس کے مرید ہو جاتے وہی وہ ایک شخص گزرا ہے اللہ اکبر وہ بہت اچھا شخص تھا ایک وزیر کا بیٹا تھا اور غیر غیر مقلد تھا اور جناب جی وہ بڑے بڑے اچھے کام اس نے اپنے کارنامے خود لکھے ہیں لکھا ہے کہ مجھے بڑے پسند لے اور وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ رسول پاک کی توہین کرنے والا کافر واجب اور قتل نہیں ہوتا اس نے یہ بھی کہا ہے ابو حنیفہ دجال ہے کذاب ہے مالک دجال ہے کذاب ہے شافی دجال ہے کذاب ہے. ہے ان لوگوں پر جو آج ایسے کی اس کا نام ہے ابن حزم ظاہری اس کی کتاب رو مرا پڑی ہے میرے پاس اس میں دیکھ لو نہ کچھ سند یہ پانچویں صدی میں ہوا ہے پانچ سو سال بعد اس کو وہی آ گئی مسی نبی شریف میں گھوڑے باندھ گئے تھے اس کا جنازہ میں نے نکالا اپنی کتاب میں یہ بہت اچھا شخص تھا اگر دنیا میں اگر دنیا میں میں علماء یہ پاگل نہیں ہوا تو کوئی پاگل ہی نہیں ہوا علماء میں پاگل بہت دیدہ دلیر بکواس علماء نے صاف لکھا ہے اے سیف الحجاج لسان ابن ابن خاص شقی حجاج بن یوسف کی تلوار اور ابن ہاضم ظاہری کی زبان یہ سگے بھائی ہیں نہ وہ دیکھتی تھی کہاں چل رہی ہوں یا نہ یہ دیکھتی ہے کہ کہاں بک بک کر رہی ہے ہاں اتنے بڑے بندے پکے جب لکھ جائیں کہ مسجد نبو میں گھوڑے باندھے گئے فلاں تم دیکھنا میری کتاب میں اس کا جنازہ کیسا نکلا ہے اسی لیے تو میں اپنے علمی طبقے سے کہتا ہوں وہ خدا را کچھ ہم سے لے لو یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ جوہر آپ کو نہیں ملیں گے نہ شروعات میں ملیں گے نہ ہواشی میں ملیں گے یہ مرد خدا کے سینے سے ہمیں ملے ہیں اور سینوں کی امانت لے لو بھائی اور خدا رہا اس ماحول او اس ماحول کی رو میں نہ بہنا بس جب حضرت پہ جلال آ گیا خدا کا خوف پورا اپنی قبر کالی کر رہے ان سب باتوں کا جنازہ دن چیز نے اپنی کتابوں میں میں نے یزید کے متعلق آخری تحقیق کی موقف پیش کیا ہے آپ نے سنا ہے وہ کیا ہے تو قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے یہ بتا دیا کہ یزید کے فاص کہوں پر آہل سنت کا اتفاق ہے خدا اعلی حضرت چاہے آپ ہوں یا کوئی ہوں آپ اگر پچھلوں سے اختلاف رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بھی اختلاف رکھنے کا حق حاصل ہے ہمارے سامنے کسی امام کو نبی بنا کر پیش نہ کرے ہم کوئی خود دکھاتا نہیں بیٹھے انہی کی خدمت انہی کی عزت انہی کی تعظیم کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف حاصل کیا دیا عطا کیا ہے اللہ پاک نے یہ شرف ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں تمیزر بہت بہت بہت بہت بہت غلط لکھا اور ایسے لکھ دیا کہ جی وہ تمام آل سنت کا اتفاق فاسق لا حول ولا لاہو الا اللہ بل العظیم اگر اتفاق ہوتا تو امام احمد بن حنبل جیسے توقف کرتے اتفاق کہاں سے نکلا ہے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی کتاب میں جدید کا نام نہیں امام مالک کی کسی کتاب میں جدید کا نام نہیں امام شافی کی کتاب میں کسی جدید کا نام نہیں جدید کا نام اگر آیا ہے اماموں میں سے تو صرف امام احمد بن حمبل کے پاس آیا ہے اور وہ بھی جو صحیح روایتیں ہیں وہ یا تابری کہتی ہیں اور اس کے لان اس کو سب شتم بولنے کو حرام اور ناجائز کہتی ہیں کہاں سے آ اتفاق تاکہ بندے اس کو گستاخی نہ سمجھا کرو لانت ہے ایسے نظریے پر اس کو علمی اختلاف کہا جاتا ہے اور علمی اختلاف اللہ پاک نے نبیوں میں رکھا صحابہ میں رکھا اہل بیت میں رکھا آئمہ میں رکھا امت کے علماء میں رکھا یہ اختلاف حق ہے اس کو گستاخی نہیں کہتے باپ دعود فیصلہ کریں بیٹے بچے سلیمان کے پاس آئے تو فیصلہ توڑ کر اور کر دیں تو خدا فرماتا ہے ہم نے یہ سلیمان کو سمجھایا تھا دعود کو نہیں سمجھایا لگا دو کفر کے فتوے لانت ہے ایسے ماحول پر جس بڑوی فرنگی یہودیت کے ظلمت قدے میں جو جی رہے ہیں کیا ہے اعلیٰ حضرت پر کوئی قسم ہے محنت ہے اب اس کا ہمارا تو عقیدہ ہے مولانا نتیجہ اب ہے ربانی نتیجہ منفقہ یہی حال ہے سنت تھا مجھے تمام اسباب وسائل پورے کر لو لیکن بات جو نتیجہ ہے اصل اصل مکھن نتیجہ وہ خدا صحیح تمہیں نہ دے اس کو دے دے, کو دے, دے, کو دے, دے تم سارے اپنے اوزار ہتھیار اسباب آلات جمع کر کے بیٹھے ہو لیکن اس نے صحیح بات تمہیں نہیں دی کسی اور کو دے دی یہ اس کی بے نیازی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں ہدایت صرف اس کے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں نہ حضرت کے ہاتھ میں نہوا نے بات ہی مک دی نکل بابو یہ کام کس کو ہدایت دینی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو دیتا انہیں پاکوں کی برکت سے بولو تو صحیح نا ہاں ان کی برکت اور ان کے وسیلے کا انکار نہ کرنا خیر میرے بھائیو یہ مسئلہ تو ہو گیا تمام ہو گیا میں نہ سنو آج کے بعد تمہارے جلسے میں یزید مرتاباد مرتاباد یہ نعرہ لگ رہا ہے چلو اگر تم لگاؤ گے تمہیں پتا اگلوں کو کیا پتا ہے؟ کیوں کہ ہم مرد آباد کیوں چیز کیا؟ دکھائی وہ, کیا چیز ہے؟ وہ تو تمہارے اولیاء میں آج, پائد... آج تو کیا پچھلے پچھلے میں پیدا ہو تو بلایت مل جائے کمال کرتے ہو محکرہ تو ضرور بھی ہے نا اسی وجہ سے قاضی ابو بکر اللہ العربی کو لکھنا پڑا اللہ واسن القا ان کو لکھنا پڑا کہ وہ جو کام انہوں نے کیا جنہوں نے کیا ان کے سامنے بھی کچھ دلیل تھی چاہے وہ ان کا وہ استدال غلط ہو کچھ بھی ہو لیکن کیوں وہ دور ایسا عظیم تھا کہ رسول پاک کی کھلی چی ننگی مخالفت اس دور میں ممکن نہیں ہے خدا کے بندے خدا کا خوف کرو پتہ نہیں اپنے زمانے میں بیٹھ کر کیا کیا اوٹ پٹانگ مارتے ہو بتاؤ کہ جس دور میں مرد سے برائی ہو اکیلے تنہائی میں تو فورن دل میں اتنا پریشانی لاحق ہو کہ بار رسالت میں آ کر کہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گنا ہو گیا مجھے پاک کر دے بی بی ہے اس سے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے غلطی گنا ہو گیا بدکاری ہو گئی آ کر اقرار کرتی ہے یا رسول اللہ علماء فرماتے ہیں یہ جو بھی ان سے ہوا یہ اللہ کی حکمت تھی احکام بنانا مقصود تھا اسباب پیدا ہوتے احکام بنتے اوپر سے اترتے امت کی شریعت بنانے کے لیے ان سے یہ کروایا گیا ورنہ وہ لوگ اتنا پاک تھے کہ سوچ نہیں سکتے تم خدا کے بندے سوچے تو صحیح مام اب شاہ رحم میں لکھا ہے ہمارے زمانے کے نیکوں سے اچھے مرو بولو تو مرو کس بہن ماحول میں بیٹھے ہو کہ آج کا کتا خنزیر کا بچہ اس گھومنڈ خیال میں بیٹھا ہے صدیق گندا ہے عمر گندا ہے عثمان گندا ہے فلاں گندا ہے فلاں گندا ہے،, ہے میں اچھا ہوں یہ کام تو میں،, میں جتنا عقیدت رکھتا ہوں رسول سے کوئی بھی نہیں رکھتا تھا یہ اس بھینچوت ماحول میں بیٹھے ہو اور وہ اتنا پاکیزہ ماحول تھا کہ تنہائی میں رسول کی مخالفت ہو گئی تم نہ مرد دیکھتا نہ عورت دیکھتی ہے بار گہری میں فریاد کرتے ہیں تہ ہرونی مجھے پاک کر دیجئے مجھے پاک کر دیجیے حضور بیچتے ہیں جاؤ لے جاؤ پتھر مار مار کر مار دیتے ہیں مرنا تو گبارا کرتے ہیں رسول کی مخالفت پر رہنا گبارا نہیں کرتے خدا کا خوف کرو اپنے رسول کا مقابلہ نہ کرو اس ملعون جہان کو خوش نہ کرو تم جس زمانے کی رسول نے تعریف کی صحابہ تابعین،, تبا تابعین،, اتبا تابعین یہ چار دوروں کی رسول نے تعریف کی جب ان کی مذمت تم کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کافر خوش ہوں گے تمہارے رسول کی مذمت ہوگی تکذیب ہوگی کہ یہ اپنے منہ سے رسول تعریف کرتے ہیں یہ برا کہتے ہیں دشمن کو خوش کرتے ہو خدا کا خوف کرو ڈوب مرو کس کو خوش کرنے پہ لگے اس دور کا بڑے سے بڑا پیر اگر عمل میں سے بد نہ ہو عقیدے میں تو میری ناک کاٹا میں نے نہیں دیکھا مجھ سے کون چھپا ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کیا کیا دیکھا ہے افکار افکار جوانوں کے جلی ہوں افکار نہیں مرد قلندر کی نظر سے, اسی وجہ سے نہ کسی دربار پہ جاتا ہوں جانے چھوڑ. میرے حضرت نہیں جاتی اپنے مرشد کے دربار پہ جاتے جہاں وہاں بن گئی بہت دور سے سلام کرتے تھے ایک کلو دور کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے میرے پوچھ لو ان سے جو ساتھ تمہارا دروازہ یورپ کا ہے ہمارا دروازہ تو اس بادشاہ کا دروازہ دیکھا اور بادشاہ کو نظر میں جچتا ہی